ان کی آمد سے پہلے اور جوش نارا اور وہ بھی جانچ کر نار تقوی نارائ سالت نارائری تھالت اب یہ آواز کم ہے نارائری سالت نارائری رسالت جس نے بھی یادیں علماء اهل السنة غلج مات مات وحل الله یہ پا م اللہ تبارک تعالی اس میں کوئی میلا کے مستقفا سمنداب ارت مان رم دوست دنیا آ کر سونی پر بال ناجیو لفسانی شاچانی دنیا استروی ہر شرط کامل نجات اور اپنا بخش دوستان گرمی جناب کے سامنے نا جس ناچی شکام کرے گا انوان ہے علیہ عالم ولاسلم احسان عظیم دے خوشبو شرے سبر نال بیان دیوفی سام توجہ سننے دیوفی آپ جڑیا چند کم ان شاء اللہ اگر غور فرماؤ گے ایسا خزانہ لے کے جاؤ گے جڑا تش ساری زندگی کسی پاس نہیں لیاؤ محفل میں اندر آقص ہوں کہ بمبے کے اندر ایک ایسی روشنی آ جاو جس نار دنیا آسرت سمجھ جنرا جی اسی طرح کرے کنا سڑ تو لطف گیا تک ہی فائدہ ہونا ہے اگا کچھ میں ایک شروع تبدیل کرنے بھاگ کرتا ہر عزت والی تھانے کسی داڑی کترا والے بنا بچھاؤ لاؤنا جائز نہیں مسلا رسول ہو گئے اب رسول ہو گئے تخت رسولوں ہو گئے الانیا فس کو فجور والا بندہ اتے نہیں آ رہا بالخصوص اج کل نات خان حضرات یا گاڑی جما حضرات ویل نہیں دیں گے جی نبی پاک سرکار نام کی ویل کر کے میرا ہزور دام کی ویل دیں ہزور سونے سرکار دام مبارک بھی ویل ہوگی لگے نبی دی مخالفت بولتے اسلوپ ہو گیا مبارک جڑی محبوب خدا دے نام مبارک کو دیکھی گئی اس ویل لاڑی کتراونا تو گناونا محبوبے خدا کو تکلیف پہنچا کیا دوکھا لگے محبوب دام کی بے فے محبوب سرکار دی سنت محبوب کی شریت میں لگنی چاہیے سی سمجھ آ ہے نا لتیفے بند اور گل سنا دینا ناد خان ناج کیا پڑے ناد پورن مانگوا کان تو ناد کیا پڑے تو میٹھے سونے تیرے بول کملی وال میٹھے میٹھے سونے تیرے لو میں نات سنی اوکے ان کا منہ دیکھا تو کوئی آواز نہیں اس میں تقریر کی میں کیا بولی اور نات میں پڑھنا سو سونے تیرے بول میں یار ایک بول میٹ میں سنا دیکھا جیڑا لگتا ہے مٹھا لگتا میں بول کہڑا سنایا سرکار کی حدیث بخاری شریف کی پکا پرندہ تو جز سوار با و آ مجوسا آخر انعام دار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موچ تلاشو داڑی بڑھاؤ مجوسوں کی مخالفت کرو کروسوں کی مخالفت کرو ایک روایت میں یہودیوں کی مخالفت کرو ایک روایت میں نشارہ کی ایک روایت میں مشرقی میں کہ ہوں پوچھو یہ ٹبی بول کا بول میٹا لگے توڑ محبوب ہے خدا دا اے بول مبارک مبارک میٹھا لگا تو پھر تیسا آخان گے جنہیں ہزور دات تلو پڑی جی حضور سرکار دا بول سن دیا یا اندر ڈاوا ڈول ہو گیا ہے. مر سرکار کوڑی ہادر پہ مرد ہے نہ کان ہوگی جڑا بہادر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان لال صفت سنا کرے اپنے تن دال مستفا کریم وہ سونا تدار کرے رجیا بولو سبحان اللہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تالا لو بارگاہ رسالت سالت سرور نات خا سو جی زبان بھی نبی دی نات پڑتی سی سر مبارک تو پیرہ تک سراپا نبی دی نات بڑے ہو دنیا ویختی دی سیکھ دیا بہو بے خدا یاد ہوں سی آر ہوئی نہ ساری سراپا نات بڑ گئے تام ویکھدہ محبوب یاد آ گئے سن اماما شریف سر پہ سنت نبی نیچے پہ پھر کوئی فیس نہیں حضرت پسان بن ثابت کوئی فیس نہیں سی لینی بلکہ فتوا شریعت کا جڑا ناخانات فیس مقاو حضرت امام سنت فاضل لبرے واورن ہے انہوں کھانا آرام ہے جن کے کو لے واپس کرو نبی ناج عبادت جمے نماز عبادت ہر کوئی بندہ نماز پڑھ کے آخر رکھو اتنے بھی نہیں پہلی ہے نماز نبی ناچ پڑھ کے آخرا اتے اچھ کر لیا اپنا دوئیے چکھ چکے نبی پاک سرکار نے نات خانہ نبیا کا وارس نہیں آخیا آلما آخر میلو اب تک جی، کوئی حدیث نظر نہیں آئی کہ اشوہارا بارہ تھت لمبے جا ال مغل نے یونا بارہ تھت لمبے جا میں کوئی پڑیے ہے ماؤ بارہ ست لمپے لگنا بھی ہوا سوجی رو بولو سبحان اللہ پھر ایک ساڈے چ اور کمی ہے بڑی بڑی نات خان نا پڑھتے ہیں صرف حضور سرکار کی سفر سنا کریں گے لیکن کدی ہزور سفر سنا نہیں کر سفر سنا کے نہیں کوئی نات سنی کیوں اس واسطے کہ دیسا اور لگ ہے یاد رکھنا جنہوں نبی تین نہ دی عظمت جس دل چ نہ ہونا ہو فرق دل نبی تاریخ کرے کرنا رب دی بار قبول نہیں ہو سکتی کیوں رب کے پاک حبیب عظیم تے, تے, تے عزیز پاپ حسین جیسے مقتس نواسے ندی سونے نے اپنے تین کو قربان دیتا کہ پاپ حسین نال نبی نو پیارے تو حسین دین کو قربان ہے یہ مطلب یہ نکلیا نبی پاک نی پیارا ہوگا جنہوں نبی سرکار کے دین پیار ہو ری بولو جیبیا سبحان اللہ دین نبی پیار ہوزمت دی ہوزرت سید لاہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی لو ایک پاس نبی سرکار کی سفر سنا عظمت شان دشہار لکھتے سر دوسرے پاسے نبی کے تین کی دی عزمت کے اشہار دونوں چیز اور تیسری حضرت ہسان بن ثابت دی نات دے اندر امتیازی شہ یہ ہوتی کہ نبی پاک دے دشمنوں دے پک رگڑے دیکھ ہاں جی مشرقان یہودسائی کے پک دے دینے دے, ہوں دے, دے دے ایک روایت تینو اس سلسلے میں سنا میرے جلدان دی کتاب بتی ہزار روپے دی تاریخ دمش کے بنیا دی کی اس اچانک آسان بن سابت دے حالات میں لکھے کہ آپ سرکار دے ایک شخص آیا انہیں آخ یار پاک سرکار کے دشمن فلادے نے حضور کے خلاف شیر لکھے نے حضرت احسان بن سابق لکھ اپنی زبان مبارک بھار کٹی کٹ کے ٹوٹی نال لائی ٹوٹی لا کے فرمایا ویخو میری زبان کالی ہے اندروں نے چاہ فرمایا لمبی ہے لگا ہاں پر میں ہوں ویخی میں یہ تلوار واگوں نبی دے دشمنوں دے خلاف کیون چلانا وا تو ہے نا نی معلوم ہوا پوریا کرے نبی سرکار کی نات تھا سما پہنچے کا ہوروں ہزور کی عزمت بیان ہوئے دوسرے نمبر تے دی نبی کے دیمت بیان ہو تیسرے نمبر سے ہزور کے دشمن مخالفا کی ازمت ہو سنت ہسان بن سابت نہیں اور اس میار کا ناچ آلہ حدرت بریلی بڑا کامل شاعر ہو رہا ہے آلم جو کامل سی فکیل جو قابل سیت درال نو آش سابق سی خالی زمانی گل نہیں سوچ تنہیں میزار پورے رکھتا رہا ہے نبی تین دسمت بھی بولے دکان بول سب اللہ تو دے بھی رگڑے چنگے پٹا رہا اگر آسان پڑ اللہ آ جی تا کر کے فرما دے دشمن گنا پیار تو وجہ فربا لیکن آلہ بار کا जा जावे ताबे तारीफ को लोगों को हटाया ना जावे बल्कि उल्टा ऐसा दात फनिया चाहिए ना सुनते जावन मुस्तफा गुलाम बनते रह चली गल सुनता जाए कपड़ा जाले तो उठाया कह लो जी मौजे मौजा के बख्शे बख्शो आए काम <laughs> समझ आई कोई ना یہ نات بندہ او نیلا چنگا ایمانا جذبہ پیار نہ ہے جس کے اندر جذبہ ہے اتاہ مستفا پیدا ہو حضور کی عظمت آئے تو حضور کی عظمت کے ساتھ حضور کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو یہ میری ابتدائی تمبی ہے اجکل ہر آئے پورتے میں ہر بات مذہب بھی پیسے شاہ قوم دے رات چار چار پانچ پانچ گھنٹے محفل کر کے اٹھ ہے نہ سویرے نماز ناخ خان نہیں پڑھ دی نہ ناخ خان پڑنی ہے نہ سویرے آپ پڑھنی یعنی نبی دے عشق دی پہلی پاوڑی کھڈو نماز چڑنی یہاں نے پہلی پاوڑی تو پا نماز چھڈنا ہے اگلی پاوڑیاں پتا نہیں کی ہو سکتی وجہ بھی نماز گئی ساری اٹھا پوچھو کی بس سر پرواہ باقی کیر کا پتا لگا اگا کوئی دل یا سر چوق ضرور پر سر دین نہیں دین مستفا قرآن پہ حدیث ہے جہاں ناچی اس کو سنے گا بول سبھاغر لیکن یہ نہ بھی سوک کردا کردا کردیا ایڈے ذوق جونا قرآن اور میرے حدیث تھڈو زوک ہی رہ گیا خوب رب وا دورا شریق مولا قرآن حدیث جڑا اس نے اتارا وہ سر تیرے میرے زوق نہیں خالی اتری سڈے دل کی کرفیت بکر سانو جہنم تو بچا کے جنت پیمن کی خاطر ہے اس واسطے میں جن یوگا ہے بچار سناواگا اللہ تعالیٰ کی میری سوچ دیتی لیکن کون اور بھی سمجھاوا کہ قرآن حدیث سمجھاوا گا ان اللہ بڑا ہی خزانہ لے کے اٹھے رتوجنا بول سبا ہوں میری تقریر شروع ہوگی عزیزم اللہ کے پاک نبی احسان بھی ایک سورت سمجھا مل لگا محبوب دی آمد ساری دی ساری احسان ہے تے عظیم احسان ہاں انسان نہ رہی دنیا آپ دے احسان کسے کا بدلا اتار سکتی نہیں احسان عظیم ہزور سرکار سہیتے ایک احسان سناونا ہے جب کوئی کسیتی خزانہ دینا سفر کر کے کسی مندر کو دا جائے دسے گا کہ یار راہ خیال کری پلانی فلانی تھان ٹکا کول پچ کے گدری کدرے سے بھی دسیا سو لے دشمن بھی سے سو تاکہ نال منزل راہدار سوڑے بھی جت بھی ہوگی راہو پمڑے نے لٹے بڑے نے آ کے لگا جائے آرام دھو نہیں ہوگا راہ نہیں ہوگا تو اگلے قدم تتمین ہو کے پہ اگلے قدم تے جو لے چلے سی وہ ڈاکو لے دسوال خیر نتیب تھی. توجہ نہیں فرمائی ہے اللہ کے پاک ندی جہا تین دا خزانہ سڈے واسطے لے کے آئے ہوگا جن رب لا لا من فرمایا لا کا مایات ہی وج سکیم ویتا بلک محل کانو من خبلو لفی تو مبی جدو دین نبی دا پورا ہوا تو جو فرمانا نبی آخر زمان سل ہوتا علیہ وسلم مکے دا آخری کابا شریف دا حج فرمایا حج بھی موقع پہ قرآن اتارا اکمل تل لکم دینکم ملا لے کم نتی وارتی تل کمل اسلام رشن آپ سرکار گورنری کے دوران وسال ہو سرکار کے چکتے آ جاتے ہیں بلکہ چڑھو نہ ہر پاس تقریباً لکھا کر نہیں یار یہ تو نہیں لکھنا چاہیے ویسے کی اللہ کی تخلوق تو نفرت میں سیکھا توجہ نہیں کی ہوئی آیاتوں رب سونے نے وضاحت فرمائی کئی مانوا لو رازدار اپنا کے سوا گائر نہ بنایا جی نہیں تو تباہی ہو جانی ہے سونا کمی بھی نہیں سنجھنی اچھا تمہیں دس دتا ساری کھول کے حقیقت اگر تبھی مرضی نفا نقصان تا اس مقام کے رب سونے کی وضاحت فرمائی رازدار نہیں بنایا ایک اور مقام پہ ہر ہے سورت انفال کیڑی چڑھنے والے کو نام سورت انسان مولا سور انسان دن فرما ہے راجیوں دور سبحان دوستنے. طاق دوستنے. فتنة وفساد دوست دوست نہیں کھا لو اگر دسا دوست بنایا تو زمین چکنے فکنے فس کبھی بڑھتے فساد پڑ جی. گئے بھائی گھر کو جدو جدو تسان کافران کو سنگھی بنایا دوست کی بن سی ومی ہونے رویل تو خطنے ہو گے تردار کتنے ہوں گے فساد گڑ گڑ دشمنیاں دس توجہ دشمنوں دیا دشمنیا سہد تک ندی کھولیا ان دشمنیا دسیا کا پتا کی کرتے سب توجہ راجیویا بول اللہ نبی پاک آنا یا صحابہ کول آخر آپ بندہ مان گیا تے آیت نمبر کنویں ہے کہ سورت کے مائبر آیت نمبر ہے اکاٹھ ویسے نہ چھپاتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے جبھی تو بیان کر رہا ہے اچھا وہ لوگ اللہ فرمایا کہ راجداری نے بنایا جی سالوں نبی احسان فرمایا اسان بھی ایک ہے کہ سونے نے دشمن دسے خال ٹھیک ہے نا پروبے خدا کی راجدار بھی کافر بنایا کہ سجن بھی کن ہے کہ راز کی وقت فوج کا راج کھندے کو تعلیم کا راج کلڈے قانون کا راج کبھے کولڈ تھانوں کا راج کھول تے کچہ راج کھول اور مدرسے بچے کھڑ کڑو بھی لائے ہے ہی کہ امریکہ کہتا ہے کا ایٹم بم محفوظات میں ہے مطلب محفوظ ہر یعنی یہو جہاں جب چلے تو مسلمانوں کا چلنا چٹل نہیں چلنا توجہ نہیں ہوئی کی مطلب ماشا ہوں اصل کے بنایا تے دیتے سارے راز نبی دے یار تے محفوظ رہ سن راج راج کس جان دانتیا نڑے لگ نہیں کہ مجھے نہیں فرمائی کتاب کون کوئی کتاب کوئی ان حوالہ دس دیں اپنی شو بولی بان تفصیل تسی تفصیل رامزی تفصیلات سارے لکھا تخانہ تم منٹو نے کم در دفعہ کسی آخر فلانا اس دا خط بڑا سونا ہے تو حساب بڑا جاری گیا انہوں تک شیبر رکھ لیے حضرت سارے کلازم کر جہاں قرآن میں سمجھا من چل رہے اس دنیا کی شاہی بھی تاج ہے اگلی شاہی اور رد تو ہمیں فرماتا ہے راستہ رق بنا تو بول بول دول صبح شاہ روخ کے ناظر نے فرمایا اللہ ہمیں فرماتا ہے لکھوں بچوانا اپنوں کے سوا پیروں کو رازدار وقت بناؤ اگر ہم اس کلرک بنا لے مشی بنا لے ہم نے سوز بنا لیا because he got a Oohh-самon o'odice that had be found the first time he went to Paolo Par 5020 years of GMS living. I have completed it at a high بابنا چوکھا بیٹھ کے بولیا گلام مریادہ چوڑ کے بول رہا کرد نہ میرے نبی کی دا دا بندہ نبی کو ہی پیارا لگتا امام سولہ نبی کرب کر دئی اور پیچھا گلا سڑکے جا لو چلو حضرت سیدنا <laughs> <laughs> اور قرآن فرمایا سی رازدار. Oh, رازدار جو ر ہے ایمان پوری دنیا دے مسلمان داخر کے ہروں کوئی نقصان ہو جا نہیں جڑا سا قوم دان ہے کہ نہیں کتبا در بلدام دشمنی ان کے منہ سے نکلتی سدا اللہ نواں دن کارٹون ایک بڑا تھوڑ ہو رہی ہے بڑے سی امریکہ واشنگٹن میں واشنگٹن ڈائم سرکاری اخبار ہے ان کا اس نے کارٹون بنایا ہے ایک کتے پر پاکستان لکھا پھر کتا ایک شخص نڑی کھڑے ابو فراج کو اتر کھڑے امریکی فوجی وہ تھاکے کیا مارتا کتے یعنی پاکستان لوں. بہت اچھے بیٹے آپ کو سامان گرو پکڑ رہا ہے ایماندار دسی ہوئے لاکھ سات لاک فوج سٹی گوپر کیوں آس پا جی؟ کیوں آس پہ جانی جی؟ اُن جیسی بندیاں ہاں اگلش بولیے ہی نا ہمیشہ امریکہ برطانیہ کے ٹٹو بڑھ گئے افغانستان کے بمب مر آئے تی لاکھ مسلمان مرایا اپنے کبیلے مرائے دین کے دشمن بنے قرآن دین دے مدرسوں درشت کرتا کیا دربار کا بھائی بنایا نو راضی کرنے پڑے ترے بارے سا جان گھر آیا گرا دوا گدر وغیرہ ساڈا گراجی آ جائے جا دے لو رو اللہ ملا شرین کیا بڑی درستی کرتی ہے ہمیں تو پھر چلا جرو کتنے شیر چوڑ چلیں آگے ہو گئے چلا جروبر لے کی سمجھا سی ستا خالی کرتے خالی کر کر کر کے ویچا کوئی شرمی یہ جیت پتا تو بڑا میں کیا ہے وہ اثر دے آخیے چرنل <سؤال> کرنل کتے رہے ساڑے سارے ہار مار پی دہشت کر دو پسند ہے بیان پتہ کی دکھتا ہے ہے اس طرح بھی کمپنی کرنا چاہیے تھا اس سے تو انتہا پسندوں کو یعنی مسلمانوں کو تکلیف ملے گی اور جو دہشت گردی کے خلاف دن لڑی جا رہی ہے یہ کمزور پڑ جائے میں اللہ کی لوں اتنے بغیر ہو گئے بغیر ہو گئے انہیں پتا بڑا, بڑا, بڑا اپنی ستنا نہیں مڑ نہیں خیال ہو کے آخایا آپ دہشت گردی کی جانب لڑتا کمزور ہو جائے گی کرنا چاہیے مڑ با نہ ہوتا دلہ ایک ہوں کڑدلا ایک ہوں ڈگڑ دلا تعلیم کوئی دلا دلی دل سے ہو جی تیار کر چھوڑیے نا مزا میں ناک ساٹا بنے آ پائے تھکا سا بھی بچا خیال حالے بھی کو ہے یا اسلام دکھ تمہیں اسلام نہ آ جائے انتہا پسند نہ پڑے مسلمان ان کے ساتھ لڑا جائے ضرورت سا ربے قدیر سچا سڈا پاک محمد اربی کشیر ندی سچا سچا نبی تعلیم فرمان سچا اچھا انہوں نے رازگار بناونا منشی نہیں بناونا منشی نہیں بناونا اپنے خوبان میں تاقت رکن हजरत के उम्र पर मुंशी नहीं बढ़ाना आपका उसमें बढ़ाई खड़े नहीं तालीम हाखिल करने के लिए अंदर जा रहा उत्तराखा आत्मा बढ़ाओ हजरत के उम्र मुंशी नहीं बढ़ा मुंशी होता है आपकी उस्ताद होता है हाथ के ऊपर अगर पूरी फिर बन درج الرکرک منشی کا درجہ اچھا یا بندے واسطے استاد کا بل بلکہ اسلام منشی بڑا مرحلہ ہوا کرئیمانات نے استاد بنا ہوجی اٹھا یہ بڑی فسے ہر پا کرایا کمی نہیں چڑھنے دمانا کی فساد والبال والبال فساد، بدن فساد نسل فساد فصل ایک فساد ہاں فصل کا یہ حال ہے امریکہ سوٹی لگی لگی کڑی کوچی تھچی تھچی اچھا کیا <laughs> अमरीका सूंडी है सादी फसल अमरीकन सुडी को लाते <laughs> तू कभी सोच रही हम इमानदार दस फसल की सुडी का वर्ग दसना पैया फसल की मौजूदा आपने कुरान की तस्तीक नहीं कमाओं कमा चाल वो जे दिन सपरे मपरे मां सुी और करके जपरे तेज तुरमे सुंदी चिट कुबड़ी सुंदी अस्करी सुौजी सुंदी अस्करी सुंदी फौजी कीड़ा आईटा सा अस्करी की कीड़ा फौजी कीड़ा है हां अस्करी कीड़ा फौजी कीड़ा तेरह सारे कीड़े फौजी नेट बसते ساری فصل لگے کھڑے یار ساری مہنگا کیڑے سوجی کیڑے لگے گا فصل اتر بوایا دار دار بوایا باہر دیکھی کھاد بیماریاں ہوئی چار پہلے بلڈ پریشر شوگر کاجر کانش ہوں جن پوچھو مول بھی صاحب مسلے پوچھنا ہوتے نا ماڑ بھی صاحب مسلے میں بٹ گھر والی نال گا چیک کرم میرا بلڈ پرشر میں آخیا پلا کلاک پلا, پلا. ہوں دسو کی حل لینا کیون مکا لوکا ہر چوتھے بندے بلڈ پریکشر شوگر ہے میٹھا یار میٹھے تو بغیر چاہوں گا میں شوگر پڑھائی پیچھا اپنے دے پڑدار پل کے چھ پو ہر کیا پانی نہ پیو کہڑا پانی پیو منرل نمر کیوں جی پانی میں جرا سیم ہے میں کہ اسے جو تصویر جیت لیا اس حد تک قوم کی تباہی کہ پانی چوی روپے کی کرا دیتی یہ مطلب یہ نکلیا جن کو چوی روپے پانی دے نہیں اندر بیاسی بھرے کو لنگ میں وہ تو لگریٹ پی کے چڑھنا ہوتا ہے سگریٹ پی بنا لگی پہ تبھی ہار ڈبی لکھا پڑا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے گزرے یہ پہلو لکھنا سر ہوں لکھا ہوتا ہے تو کیوں تمباکو نوشی کینسر اور دل کی بیماری لکھا ہوتا یہ بورڈ بھیجا جگہ جگہ جلان جگہ سے بورڈ لگے کھڑے ہر ڈبی کری لکھے اچھا جیتے 18 بورڈ لگے کھڑے نے ہی کھلے لکھے کھڑا خبردار اٹھارہ سال سے کم امر بچوں کو سگریٹ بیچا دو. دو دو دو دو. سال سے بار سگریٹ لان آئے انہیں بھجنا ہی تو مطلب یہ نکلا کہ اٹھارہ سال تو جب مشکل اونی اپنے لگے اس میں لاؤ ٹینسر لوگ یہ سگریٹ کا مریض بناو اگریز یہ سگریٹ پہلو گفت وقت آپ کے عمر بیٹھوں مفت دن سن مطلب یہ نکلا پر منصوبہ منصوبہ پہنچا بھی چالیس روپئے کی جب بھی جڑی نا وہ آپ لینا پہنسر سان لگے دل کے مریض بھی بڑی میں پوچھنا उधरों दुश्मन कैंसर के दिल की बीमारियां लाने वो छोटिया पोलियो के कतरे पीला लंगड़े न होने अच्छा वे कैंसर न मारने छोटिया पोलियो लगने इमान नाम दस रब सच नहीं फरमाया تمہاری تباہی میں کسر نہیں چھوڑے میں بول سب تباہی بربادی تاری کی قطروں کے ایسا بادہ پایا جان نسل جمن کے نہ رہے پر یہ دمنا مار جے قطرے سوکھے نہ اخبار کا چوبی اگست کا تین اخبار میرے کھل گیا پچھلے سال اناف اخواہ اقوام متا ہے نمائندے پاکستان والے منہ انہیں آخر قطر بڑا زہر پایا گیا جان نسل جمن کے قاطر نہیں رہن گے ہزارہ بیماریاں خود بچے پس جان گے اتنا کر کے جیتے گولیوں کے قطرے دن لائے جان پچھو دو گوڑے آ جان د جڑے بیمار ہوئے پائے نے ہسپتال جہے نہیں بیمار میں ایک باری سمجھاوا جی سڈیا کشتہ روڑیاں تعلیم دتی تعلیم کے نام تعلیم رکھے ویچ سارا کوفڑ پہ ڈے ہوئے ہر جب میں مثال دیا ایک سور ہو گئے جب بنا ہرن رکھو ہرن کیا ہرن بن جائے گا یا گاند ہو گئے بخانا تے کو برفی تو بن جائے گی نہیں کھانی چاہیے نہ سن رکھے یہود نے خود تک آخیا سے اس تعلیم لاڈ مہکالے نے کہا ہماری اس تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ نسل پر ہندوستانی کی ہے لیکن سوچ اور امر میں انگریز بن گئے ہیں ہمارے غلام اور ٹپر بن گئے ہیں اگر لارڈ مہکالے کا یہ بیان आ, دکھاؤ! اپنے نہ دکھاؤ میں اپنی جان کٹا دوں گا معلوم ہوا انہوں نے نام تعلیم رکھا لیکن تھی سازش مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دینے کی اردو کی کتاب کے حوالہ پیش کر ستویں کتاب جو اردو کی نئے سال کی چل رہی ہے چل رہی ہے گورنمنٹ پاکستان یہ چلا رہی ہے کچھ اس کا خرچہ دے رہا ہے دے رہا نہیں تعلیم تعلیم ہر بچہ سکول میں ہر بچہ سکول میں بنے گا آگے بے مان بڑوں کی خاطر جڑا اپن دا دشمن بڑے گھروں کا بابا تھا سکے پیوانے سکے پیو دا میرا کی بننا سچے بش آ گڑک کے اوپر یہ ہوتی ہے ٹونی بلر آئے کوئی انڈیا کا کتا آدھ سڑکوں کے اوپر چونے بچوں کو چڑھ سکنا ادھر تھوڑا میرے ملازم کھلوتے ہوتے ہیں ملازم خود کون سال وہاں جو پیو چڑھن لگے ن اس پکی نوکری نوکری مسئلہ لگی ہے کھانا ہے کافر واسطے چونے پر بچھی نے تو اندازہ نہیں لا جی وہ سب گھر سمپ گیا سکے پیو نکا پیا مارتا ہے جنیا تعلیم گفرتی ہے نا یہودیت کی غلامی بھی ہے نکی دیر کی مخالت ہے تعلیم ہونے والے پیروں چاہ میری جنت بول جناب ایک ہوں جناب سفر نمبر ایک سو تین اللہ منافق نکڑ نہیں دینا منافق کی نشانی رابل قرآن اج دسی موٹی جی منافع کافر دوست بنا لے گا اللہ فرما گول جمی دوست نہیں لا سکتا دوست بنا مناف جنا کے سمجھ لیا کل میں پڑھنا پکا منافع والا رسول اپنے دشمنوں دوست نہیں رب رسول دوست ایک کی لکھے ایک چیش کی بڑپاڑ کے تھوڑا میں تو پہنچے آپ بھول رہے کی لکھا جائے انگریز بڑے صحیح میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن جائے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم ہے اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلبا کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق یعنی آپ کا اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو ایک طریقے آپ لکھے ہیں یعنی کی مطلب دو نمبر اگر بولو جس کو کہتے ہیں کال اگلے کارڈ میں یہ اللہ کی علامہ اقبال کی کلیات ہے اردو اس کی شرح لکھنے والا شرح لکھنے والا پروفیسر اسرار صاحب ہے صفحہ نمبر ہے چھ سو ڈھڑھ سو چورانوے کلندر اقبال کے شیر کی تشریح کی اقبال کا شیر کیا ہے تینوں تعلیم انوان ہے نغم کا اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک ساز شفقت تین و مربت کے خلاف شاہ کی لکھے پورے میں تعلیمی نظام حاصل کرتے ہوئے انگریز مطبروں نے یہ بات کہنے رکھی تھی کیس کے ذریعے اگر مسلمان عیسائی نہیں ہوگا تو کم از کم مسلمان بھی نہیں آئے گا اور ایک سبھی کا اور ایک سبھی کا تعلیمی تجربہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کی یہ بات سچ تھی اور آج کا تعلیم یافتہ نوجوان مسلمان اپنے دین اور حسن افراد دونوں سے دے پیدا ہو ہے تو یہ آگے نہیں. جڑیاں دیا پہلو لگ گیا سن سی کا خاتون چندر سیا ہر کی شو لونی پہ سونے بھی لکایا جی سونے نو پہ سو کپڑے ریچے, کپڑا پہ پیٹی ویٹی موڑ پیٹی پیٹی فیر پیٹی ویٹی فیر سڑک لڑکوف لے کے نال ستے ہونے بار گلی بچا کرکار آئے پچی پیا آگے اچھا تو سونا لک سکول آتا ہے اس کو تو گا کوٹ ہوگی آپ کو چھپاؤ کوئی آتے نہیں ہر ایک جیسے بشکیل دنیا کا تو سارے جانے شانہ بشانہ چلے گی بتائی ہو گئی آپ تو پتھر شاہ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حادی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے برزن ہو گئے وہ آپ اللہ کل نے فرما دیا یہ صاف صاف پرتاپ کرتے ہو پر لگوں گئے اقبال دشردی قوم کالج یا پتا ہے سمجھ آیا جی آپ اقبال کالج کے لڑکے پردے کی بات سن کر وہ بگاڑ لیتے ہیں مورمیاں نہ لڑ لگ پہ کوئی پردے دکھائی کبھی کرنا پکی کی لوگ ہے جی بلیالو جی وہ لگیالو گیا بکری کے اندر رکھو کر رہے بکری آزاد جلوس آزادی جلوس کٹے بگی ہاں آزاد آزادی آپ کو بکریوں کی تمہارا کھانا خراب ہو اتنے سال میں ہو بچاریوں کو اندر اٹھا ہوا ہے جب باہر نکلتے ہیں مالک چھوٹا کھڑا ہوتا ہے دیکھیے یہ نیچر ہے نہیں بچاریاں آزاد اور بڑھ کٹیا جلوس ادرو پہ سنتی سر بکری کو چگڑا سوچیا انہ آخا ہاں نہیں گل تو سبھی پتہ بکری ادرو جلوس چکن سوچا آخر ہوں بہار بگیار گئے گیا ادرو بکریاں رل گیا جہ بکری نے مالک سر چڑوائے وہ تنگ پایا انہیں آخیا خسمہ بات موڑ بکری جانتی گئی تو بہار میں کڑے گئے پھر عزت لٹی گئی عزت لٹی گئی بکری گائے ہو گئی خاندان اجڑ گیا مر گئے تھانے پہنچ گئے پیمان عزت نہیں گئی دشمن بننا سچا دشمن چاہ قسم پگاہ مسلمان کی بیٹی نکوت سنا کا اشتہار بنا کے گل میں پوش ہے जी जन्नत हुर सी जन्नत हूर सी निगा इश्तहार बनी खड़ी है कभी कभी तंगी खड़ी है सिख गुजरे के साथ गीत निगाू गुजरे के गीत साख्या की तालीम कर देंगे हूं अकल भी मारी सा फसाद फिर अकल इन पाया कि जुती रखी बैठे आप हाल होते फिर नमाज के रुपड़ गए एक निगाह जुती निगाजे इन्हें है कि नहीं सच्ची बोल जुक्ति पिछा नहीं छप सोचो ना अच्छा और। पंजी रुपए की जुक्ती दसती बनी रखी भी खुदार है चार पाना दस रही है क्या मैं पूछना पंजी रुपए की जुक्ति भी थी नहीं معلوم یہ اللہ تباہی اس چکن گے باقی ان چی جل اک نال رکھنا پڑے گا ات تو دور رہیت ات رہ تو دور رہ کے نہیں بچتی بارے گل ساریا گیرت دیا نے میاں شاپ فرماؤں گا بے گیرت یاری نالو نکل پہ لاؤ اے لوگ سارے سجڑ سن آر پہ کھڑی وقے میاں سیر و کے سب پیارے تیس دن تالیس اکل سی شعور سی ہاکم بنتے سن کوئی آلمگی ورگا آلمگیر پاشاہی کے اندر ایک عورت جا رہی ہے سفر کر رہی ہے رستے چاقو پہ گیا ڈاکو ہر عورت نا چاہتے ہیں عورت آخ عالم آلمگی جنا چر جیتا کہ بےمان نہیں ہو ایمان آ رہا حق میرے تک نہیں عورت بھائی آخ گئے یہ آلمگی جیتا बेईमान भी, भी नहीं होया हक नहीं अपना आलमगीर अपने घर बैठे और तलवार की हाले का हाथ नहीं तलवार मार के सिर पर आलमगीर फरमा है बीबी چنتا نہیں رہی بےمان بھی نہیں ہوا نکرو گا نہیں دیکھ سکتے میں کیا بڑھ گیا بس آتی کتے گھیر لینی تم پھیر لیا ساتھ تو دیکھ لیں گے سان ستا اناف لو جاپس آتا اگلا پچھڑا دور بول جاتا اگلا یہ نا رکھتا ہاں گا یہ دشمنی انساف دا ہاں جی تھی پتا نہیں مر کرو تو موڑ کی بن دوست بھی کہے ہوا واپس آپ بندے کے منہ چڑیا شالا رب دشمن ہے کہ نہیں کچھ اچھا ہسپتال آ سب ڈیلی پینٹر نواز سب لال موسٹ دسیا موسم کا ایک دن ہوا لا کے جنرل ہسپتال لاہور میرے نام کو لگپتوں لگپت کے نام اوپر جات داخل کرایا آٹھ دن ان کا شیشے باہر آخر بالکل آٹھ دن وہ مر گیا آٹھ دن رکھی رکھا کہ پچھوں پیسے ازار روپیہ لے لیا اٹھان دن بعد آ مریا قوم بت ملی ہے مرے ڈاک بھی چاہ پیاری گھر کا اچھا ساڈا پیو سا گیا مر جائے ختم ہو جائے کی کرتے پوسٹ محمت بڑی بڑی ہوئی ہے جنگل کی کرتے پوسٹ مارٹم کرتا چاہیے کا ایک گرا مریا کیا نبی سرکار ساٹے سجن حضور نے فرمایا مرد کوئی وی چون جی ہنتا دی میرے نبی فرمایا جب مرتے نو چپ کے جاؤ تو تکلیف نہ ہو میرے گی فرمایا شریعت مستفا دیے کہ جدو حسن دو ہولی اور ہاتھ لاؤ کہ تکلیف ہوئے کملے والے وغیرہ کتنا ایون تو نہیں دنیا تیرہ بولتے رجیمیا بول سب ہاں ہاں ہاں ہاں ایون تو نہیں میرا محرانے بول koi din mil se lajal ne di koi din mil di جت لوگ تو پریشان کرے جاوے پہ کبجنی بن پائی ہاں کبجنا بول سباہ میرا محبوب پر امنا अच्छा अंग्रेज ने आगे आपका कानून बनाकर पोस्टमार्टम हेट मरिया पैजा ईसाई को आखे उन्हें ऐडा चुकना दुखदाना पहा माड़ करके सीमड़ा गांध अच्छा फिर मारना सिर के दुखदान इसलिए पिछली फाड़ी पेशा करतेमाल अपना बिरा मरिया गया दूसरा चूड़े के हाथ में इमानदार दस किसी के बरे में जाके कोई खत्म करेगा उसका किसी का भरा तो भरिया पैं जा मार दिया यूदी कानून च बनाया यूदी कानून च बनाया अपने हाथ में पता राखी के ऑपरेशन डाक्टर करा कम है यह चूड़े तो पुत्रा गया पोस्टमार्टम से रखना भी सीते हांक चूड़ा रखे हैं। कि मैं इन दे बदले लानून चा बनावा नसल अगो सारी गवर्नमेंट मेरी कानून मेरा सारे मैं खुद खुदा मैं जो आखना आखना तरक्की है ताजी में मैं कानून चा बनावा अपने चूड़े पर रखो इन्हों का प्यो कुटाव मां कुटाव भ्रा कुटाव कुटा कुटा के जलील कराव پیسے بھی لوا پوسٹ مارٹم بھی کرا سب جہان سچی نہ سنگھ رکھتے مر اندر ملک کی سوچ کتنے پورن ہر گھر پرساد میرے شاہ صاحب بہلی نے انہوں کو شاہ جی تریف کے لوگ کہا تھا ابھی میری دھی خراب ہو گئی ہے اندر شاہ صاحب پرواہ کتھے جاتی ہے کسی گھر ٹی وی ہے شاہ کابا میں چیزیں ختم کر ہیں پولہ اب ہے تو ختم کرنا ماں تلیف لگ جانا تو اگوان شاہ جی یہ کام کر کہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جانی ملیف کرتا لاہور کی گل جب میں کس بیادہ شاہ راہ کیا شاہ راہ کیا کہ مر یہ دونوں کا جاری رکھنے کہ میرا تریر ہے مر نہیں خوشی نے کمی نے کنجر ننگے لے آئے دے گا کی کرے گا سچا سپوری برف باری اتنے دارت میں شیشو دور سارا کا سارا کر ترقی ہوئی اچھا لاس میری کوئی ترقی نہیں ہوتی شیطان میں ترقی ان لوگوں کو تم شوق ترقی کر دیا کوئی بلی سوچا آدم کی اولاد مار کا اس کو ترقی کا شوق کے بارے میں ملی ملی میں بھی سانوپ دسوان کافران دو مینو ایک چیز بھاگتا چکر کسی متر رکھو لال لکڑ تا فراہم کرائے میں پترے کافر کے خلاف بولن تو سفر نہیں سمجھنا رب کی عبادت نہیں سمجھنا آدھا نہیں میں کافر بےمان جو رب قرآن بولے جو کسرو تو عبادت توجہ نہیں سربائی کفر کے خلاف بولنے کچھ عبادت نہ سمجھے یہ مستفا کی کروائے قرآن وے فرہان قرآن چاہے لفظ کے دیت. ہر حرف کے قرآن کتنی نیتیاں مل گیا دس فرحان لفظ کے پنج حرف میں پھر رین با نو ہر ہرف کے دس فراؤن کا نفر بولی ہے کنیاں نیتیاں گیا قرآن جیسے کافر کا نام لئے پجا دیکھیں بچتے پیسہ کوئی بات نہ بولنے اکاشتیہ تدریر کرا کر کسی نجنا آخر ایم اس ویلے جسے پتل مانا اپنا کچھ آپ پارے اپنا گلتی میں کپتر کچھ نہ ہر شیطانیت ہر نقصانیت ہر گناہ جرم سمجھا ہے سجڑ دی تفصیل کیتی سو راب سوڑے دے کے اللہ نے نبیا دیا آت پاکیا سو ہاں رب سونے نے تاکہ مجرم را لوکا دے راہ کھل جان مجرم جان میں کپوتر مجرموں دے راہ بولوں تے بچہ گے نا دسانے نکے نکیا نا پٹو فوج ن سارا کچھ ساری فوج سارا کچھ کرایا بھی یہ سارا کچھ ہے ایمان بھی درخت بھی دیکھی ہر شاید دیکھی موڑی پتر لکھا چھوٹے سنا چاہیے کہ دسا کرو نکے نکے پتر اور پینٹ شرٹ تھوئے نہیں کہ ہوگی لاس کی تو ہے پینٹ شرٹ میں آگے موج کٹی چیٹو سبھی پھر میں کپڑے بھی پائے ایک کپڑے جی چاچا میں کیا تھا سی نے بندے آپ کسی کتے گل چاہیے ٹوٹا سجیر ویسی ابھنے کسی نے کلے تو ترٹیا کرتا میں پتر سچی بولی تو کلے تو ڈائی پھر قسم خدا ذکر کیا مدیتا سالو دشمن کی اسپشان پر پاوے دشمن بھارت دنیا کا ہوئی تو بالکل ہوگی جا بندہ اپنا دشمن کا وساخا ہوا کشور ہے دنیا دا دشمن تینوں چاہ پیا تو پینے کا تو آسا کی کر سکا بتن اگریز صرف دو چیزوں چھوڑتا ایک تین چیز ایک ووٹ چھوڑ دو ایک ٹی وی چھوڑ دو ٹی اخبار تیسرا سکول چھوڑ دو دا. اگریز آتا میں مر دیا جی میں کسی سپ شاپن. سپ نے چھپو مارو نہیں مرتا سر مارو خلاف انگریز کا سر توڑ بچے پیسے درجے دیکھنا واپس لالیم امداد دینا واپس ہی شاید بچے تے خرچہ میرا ماما لگتا ہے وہ دور پر جانا سکا پرا پرا کو پانچ روپئے دے نہیں بڑھ ملوڈیا میں بارڈ رن بنا چاہیے بارڈ رن بنوا کہ ہاں جی جی شکار کتر شکار کرتا کہ سیٹی دلاتا پتھر چاہ چوک چاہ چاہ چوک تا چکن میں کھا گیا ہر سیوچی مارا گا میں آخا گیا ٹی وی آرکی میں آخا گیا کرنا میں آخر گیا دستر پچھایا ترقی میں آخر میں سود کھانا تو آ ترقی ہر شہر ترقی تا کر کے ٹی وی ایک پاسوں پروڈا بیٹھا ہوگا ایک پاسوں پختاری او مرادی ہے بلوشا. یہ یہ بتائیں اسلام جو ہے وہ عورت کو برابر نہیں چلاتا ہے وہ سرک اللہ جنا بیٹا ہوگا پہلے سال میں گفر مار اسلام بہت کھلا ہے اے اسلام تو بہت کھلا ہے میں تھوڑا بودھ کو ٹیچی ایک کھلا کی تھی کھڑے بغیر ری اک تو بڑی سوڑی جی میں سوڑی ہے نہ بقت نہ بدیار نہ جوڑ گی نہ ملاوت میری اکھ واقعی سوڑی ایڈی کھلی ہے میں کیا جی سارے شہر بڑی پرین سونا ہے بندہ نک پیٹ نا کسی نکا بے نکیا پیٹ آخر نکو ہوئے انہیں آخر وہ کھانا خراب ہوئے نہ شاید انہیں آخر ساڑی قوم والی اثر بڑا کئی وہ نا براد ہے بے نکے نے وہ تو سان جی گھر بیٹھی وہ آخر گیا نہیں کی براد ماری جائے وہ ہوئی نہ سفر پائی کر اس طرح اس حالت دس ہزار پانچ کرتا وہ تھوڑ تھوڑ کے نہ سارے وہ نہ آگے چھوڑا کرو میری کپ پیالہ ج قسم خدا لگتا پیالہ کرٹا لگتا ہے کہ نہیں لگتا خدا کی جنہیں مستفا نڈ کی ہوگی نا مدلی محبوب نو کنڈ کی ہوگی قسم خدا دی رب نو کر کے مار دس بس دعا کر آلم وہ ہوتا, ہوتا ہے عالم ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے آتم ہوتا ہے جو کسی کی سٹی پر نہ چلے کافر کی سیٹی پر نہیں اس کے بعد اشاروں پر چلے بس دعا کر سب کا مدیل میں دار بار دب سونا عمر کے مسلمانوں فک رسلا فتح فروغ رداوس پروچارت جانا پڑے نام جا سیٹی چلنا یہ تو نہدیس کو بگاڑیا پر میں حدیث کا مطلب تو احمد رضا رواج احمد رضا کا فتح والا ہر مرج فنڈت وقت رسول نا لا جائے قران فرما کے راجدار نہ بناؤ تم کہتے استاد بناؤ حدیث کو قرآن کیوں میں پہ ہو یہ فتح ماما مدرا بریل میں کل ہے جس پر اس زمانے کے مکہ مدینہ کے علماء نہ ماں شافی حملی کی ہلفی سب اپنے موہرے تصدیق سب کی ہے تو بان جاؤ صفحہ نمبر اکتالیس ترکی کا چھپیا اربی گلبر ہے آپ تو گیا لال بنگل یہ جی سوال تھا کہ جناب آخر کو جواب لکھا آلہ تفصیل بدر رات تریب سیرت کے سبزیوں کو قرآن کی تفسیر اپنی بری سوچ کے ساتھ کرنا ہے اپنی پوری سوچنا قرآن میں بدلنا ہے اور فرمایا یہ نبی پر بہتان ہے بہتان ہے ہے نبی کی حدیث لو جمودی کا سکون کا کرنا بستان ہے بلتان ہے افطرا ہے اور نبی پر بہتان باندھنے والا جنمنی ہے یری فرمائی ببا ہے عیدلہ نسل تم خبیص تم نے شرگیا فرمایا حج, حج اے, اے, اے, اے, اے نیچری حج خبیش نیچری سر سور جن کا پانی تھا سرسوبر خان جس کو سر سج کرتے ہیں سر سید جو غلط था نا ملین تھا جو کہتا تھا جنت نہیں دودک نہیں فرشتے نہیں سر سید کہتا جنت نہیں دودک نہیں فرشتے نہیں نبیوں کے موجات نہیں ہمارے نبی نے کوئی چہد نہیں توڑا ایسے ہی بنا رکھا ہے سارا اس کا کیا دیو؟ اندہ اندی بکواس کرنے والا کافرا کوئی نہ سرسو مرکن ہوا حالات حضرت کا پہلا فتوا سرسوار کے خلاف ہو بئیمان جسل لے وہ نیچرلی فرقہ نیچری فرقہ مسلمان فرقہ فرقے بنا رہے بئیمان یہ نویتان ہوتے بکواس کرتے ہیں ورنہ نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہے علم حاصل کرو میرے تین متی سفا پڑے بیٹھے رہنا نبی کا دین ضرور کرنا سیکھا دین چوٹنا لما کرو پھر میں مانچا کھیل جانتا پھیر دیا نا مانو حال آدر کریلو سمجھتے ہیں بدل کے ہو کر سارا کچھ ہوتے سلاحدین یوٹی کے دور انتشار فساد برپا کیا مسلمانوں کے خلاف جنگ کے پورے کٹے ہوتے مسلمانوں تباہ تلے سلاح الدین یوکی اللہ علیہ اس وقت نے چند وہ ماؤ بشائف نے پڑا موبائف نے فرمایا فتنا ویٹ ہو سکیں کروایا پادریوں کا روپ اپنا کنارکنڈ میں ریٹ ان ملک پان پادری جانگ آپ آپس پاڑا گے توڑا گے انتشار انہیں ہو جا پیدا کردے خیال کی وجہ انہوں نے اپنی برتا بھی سمجھاوا کہ وہ کی خطرنے پکڑتے ہیں خطرنے بھی کھول پہ گے ہی خطرنے پا پے ہاں جی ہل کو خدا کچھ چند سے سوکھا ہی ہوتا ہے بچے ایک بار نے دیکھا کہ مسئلے سارے سال مارتے پہ نہیں ہوگی چارے پرسے لوگ پے گئے آگے چلے میں کی وہ آتا ہے آزاد میں دانے شہادر سے نہ خبر ہوں مائن تو مائن میں ہوں اس تو میں بھی اسٹمنٹ آسل خلی بچہ سی تو واپ چھوڑیا اقبال شکل مچائی رکھی اترو پہل نہیں سی اترو سمجھنے سن تین سوچا جی میں سارے نہے لگنا سکولی چونک میں سنیسی ہوگا کہ میں کوئی پتا پر چیزیں مہانگا کہ تال سکول جگہ جگہ سے ہلا بھائی کال پال کیوں پڑا یہ پتا نہیں پٹی لگ رہے تو کسی نے مل بھی نکلتا مدیم کی گل کرنا مجھے مل سبھا اللہ اقبال سرما ہی کر سکا مجھے ہوں میں ہر اللہ سو کچھ سمجھا گیا نا بڑے بڑے مولوی اس پوپ نہیں سمجھے جب مول کا ہاتھوں میں تم سمجھا گا کہ توجہ کار کلرکرا دول اللہ لا پیڑیا شاید ساتھی دوستان شریف ہندوستان شاخ شادی پایا جگہ ہندوستان میں ایک مندر سی ایک بت سی لوگ دعا کرتے بت ہاتھ چک لتا سی میں بڑا حیران بھی بتائیے ہاتھ چکے یہ باجر ہے میں نے شک پیا کہ کوئی ہے فکنا یہاں بنایا ہوا لوگوں بوٹے پاؤ کی خاطر شاید شادی فرما نے میں انہوں نے فکنے کا چال توڑ کی خاطر یونیفرم آئی ہندو بھی ہندو بن گیا متے سے تلک چلا پیٹ کر کے کھلو رہا ہند کر کے سبھی طرح کبھی چوما اور چوما پہ آیا مندر کا گرو رام شہر شاہی فرماتے نے جب میرے پی تک گئے نا ہو گیا پکا ہندو بن گیا میں مندر رہنا شروع کر دا ریا پیچھوں ڈول لائی انہ بہت سا او جا ہاتھ چکتا سی تو پچھلے پاس پہ خانہ سی تو تھلے بندہ بہایا ہوا سا انت رسیا بنیا آئی سن بوت دے بھاوا کے نال جبکی اردو دے سن رام رام دعا کر سکتا وہ دنیا آنا بلے بلے خدا گزارج بڑی خوب آئی یہ پتا نہیں تھے ہوتا ہے وہ سارا چھتی ہے شاید ساتھی فرما نے میرے کو پتا لگ گیا کہ اچھا ایک دن میں آخر بھائی تھی جاؤ میں بادت کروں کلیا وہ سارے چلے گئے ہندو ہے وہ سارے چلے گیا کلا کار کے سلو بالکل اتوں مطلب سر گوٹ کے پار کے نس بول شاید ساری فرما کرنے مور بہت شرار نہیں چلیا میں راج نہیں کلوتا نہ میں پچھا ویک اپنے چاہتا اور ایماندار دس وہ ہندو دے بت دا جتنا توڑ دی خاطر شاید شادی ہندو کا روپ دار ہے نہیں آیا اللہ کا اقبال یا جتنا توڑ دی خاطر شکل اللہ ما خود بیان کیا میں ابراہیم ہیم کی طرح اس آج میں گیا میں نے اگریز کا جال اور تانا تانا اٹھا لیا جال توڑ دیا جس جال کے مسلمانوں فسانہ سوچا معلوم ہوا اقبال قلم مسلمانوں خطمے تو بچا کی خاطر مسلمانوں یہ روپ دیا رج محب شریک شریف دل ایسا دتا ہے جڑا درد مستفا نالیاسی زبان ایسی د جن ہمیشہ حقیقت کی ترجمانی کی یہ مائک اس واسطے اج اس مسئلے دی. کی تمزیری کی لوگوں کے دیہات یہ گل نکل جا جن الا ماتھی بنائی مڑاپا نے بنا بولیا اللہ دا بلی جو آخ وہ کرو جو کرے ان کیتا سانک کرنا ہوتا کس رات کرنے کی تماہ نہیں کرنی جو آخر بہت سوال اللہ میں اقبال سان نبی تابے داری کا فرمایا اس واسطے پینت شرط اقبال پاؤنڈا سو وکالت سی نا وکالت ریا ہر شوب درچ ہر پاس کتنا سے سے سمجھتا رہا تو بور لکھتا رہا اقبال جب وکالت کرتا پینٹ شرٹ پہ اپنے خاطر آخنا بولیا و محبت نہ سی گلام محمد باندر والے کپڑے لال بندہ والے ایماندار دس یہ نسل جو, جو پیاس کا وہ اب بڑے بڑے پیڑ ڈرگ سرحدر تھرشر بلاو جہاں آپ سمجھتے رہے سمان نسل پینت نو سمجھتی نیچنی لے باندر دل باسے انسانویا اقبال نے کل صرف محمد اردو کو بول اللہ نازی ارمدین شہید تیرے سامنے ہوئے نازی شہید جب مار گیا کافر ہندو شکل مار ہندو نے گیا ہندو کی گیا میرے سامنے آگے اللہ بھائی اقبال کی فارسی کی کتاب سامنے پیجی آ کوئی نام میرا جیب سباہ نلہ توجے نالج رول سباہ نلہ shukran allah shukran be tas dillas mein il mein hazir ra shikas tum allah wa wa wa dillas mein رگ دم دان تام سی گم خدے فرما میں موجودہ تعلیم اگریزی ہند پر کے پر دا. جاگو نو توڑ میں تارا جڑے تارے فساں کے سر پڑ کے ترقی کر دیا علم پہ دیا شرم پہ دیا میں تالا چک لیا ہے پھاڑ دسلمانوں کھول دتا ہے تعلیم نہیں تعلیم وہی ہے جو محمد اربی نے ادا فرمائی اگے فرما خدا دانت کے بعد ابراہیم میرا خدا جانتا ہے کہ ابراہیم کی طرح میں کتنا بے پوڑا ہو کر اس آگ میں بیٹھا ہوں جو روسی بھائی کی مطلب ابراہیم علیہ السلام اپنے واسطے اب نا سمجھ کے گئے لوبا پایا سو لوگوں کی وجہ ایک بال آدھا میں بھی لندن پور پہ چلا گیا لوگوں کی وجہ گیا میں تعلیم سمجھ کے نہیں گیا فکی رمو سب کا سر پیڑ کر ہے یا رسول اللہ کیوں کہ میں جناب کی نگاہ مبارک کا پلا ہوا ہو سال مل جائے ہوں سمجھ لگ گئی نے میں تو نہ اتنا کری کتا گل منڈا مندر فرم ہوئی ہے کہ نہ شریف مولا مہربان رات تر سمجھا دا, دا اپنے موضوع والا اللہ کے قرآن سمجھاوا الحمد شریف نے سانو راہ پر بھی دسے میرا اللہ راہ پر دا دا بھی داکو بھی رب فرما درا تلا سانوال کر سیروہ دلا شریک مولا نے جنا ہی مان تیرا لٹنا اجتک لان لٹنی ہاجی تیروں دنیا کے دن اندر دن دن دن تباہ برباد کرنا سی روح دولا شریک مولا نے وہاں بیان کر دیا فرمایا گئے مغ بو گمراہ راہ بچاوی رجا بایا تو بچاوی گمراہ بچاوی یہ ہوں نواز پنج وقتی چند آر بولو کہ زور کی کئی کیوں کہ پڑھنے کو زور سٹنڈے پیز سمجھتے ہو نماز حمالی آخنا چاہتا ہے مطلب اللہ گزہ والوں کو بچوں نے گزر والوں کے راہ تو بچوں کے گمراہ وغیرہ راہ تو بچوں نے گڑایا نہ پھر ڈاکواں تو بچن کا سبب مولا راحت جو پورن ہے راہ بر گئے سنگی مل گئے پر ہر جی روٹے نے بچاوی بچا میرا نبی یہ سب فرما جائے جہاں قرآن سور نبی جت جگہ جگہ د قرآن کے دشمنا دشمنوں دیا دشمنیا نیان کیا فرمائی دشمنوں نان کیا دشمن بھی دشمنی نیا اور پھر سان خبردار اور پرا رویا جے کرا رویا جے دشمنوں تو اور اللہ دا قرآن سمجھا بہ ضوق نہ گور سبھا لولا سورت بنام آ گئے آیت نمبر ایک سو اٹھارہ ایک سو انیس ایک سو واستے پہ بیان کرنا نمبر پہ دینا میری دل پے اعتماد نہ کرے آپ قرآن کھول لوی پرجما پڑ لوگی مالا تعنا تابری کا حق فرما یہی اللہ فرما یا الذین مانو بکوانتا ملدو نم لا یا کم اے ایمان والے لاز لا لا تخلو بے دان اپنے تلسی ویرا دشمان نافرات مناسب رازدار نہ بنایا جی لاج البالا فساد بربادی کے کرنی وا تم تھا مصیبت رہنا تھا تکلیف پسنا تھا مشقت رہنا تھڈا بربادی پریشانیاں لا پسند لگتا جے کیوں؟ ہر دشمن دشمن کو تکلیف رچ کے پردے پر جو دیا دشمنیاں ادال نفرت ان کے منہ چاہر ہوں رہدیاں نے وہ چھپا نہیں سکتے کیونکہ اصول دشمن جنہیں بھی اپنی دشمنی لکاوے کدی لا نہیں سکتا ضرور کسی نہ کسی وی جانے اللہ فرما کد با کلی بگتا منہ دشمنی سدور اکبر سیمیا دشمنیاں چھپیاں پہنیا جے انہوں نے منہ دشمنیا نالوں بڑیا بہت ہی وڈیاں نے اللہ فرمانہ کد دا بہی جی جی جی اصا تے واسطے آیات بیان کر دی کن تمتا کانو چی اکڑے تھی اکل لا لو چمل نہیں پھر چمل لال اکل کہ جنو نشے دی گل سمجھائی جائے پہ گور لال سمجھو تو دن فرمائی غور نملو ہوں میں ٹھیک ہے جی چل کرے پہن کا دستکر پہن دی مونج کٹی چل رہی یا اپنے دوست کی کرے وہاں نہیں ہوتا دنیا رب سوڑا دوست رب دا حبیب بھی ساڈا دوست दोस्तीमानसो उन्ही दोस्ती के हाथ लालते अगर हूं जो तवजो दाल न सुने वह खोता है वह समय जाना कुण दिखनी कुण दिखनी है चोरी मूंज कपीचनी कपीचनी है जिन्हें गौर सज्जन की गलते बह चुह की ध्यान किया समय च दुनिया भी बढ़ा गया है नफरत भी संवार गया है सबू स تو سن کے جاوا میرا نبی سرور سڈے دوستی کر دیا پیڈے آبی رباؤ فرمائے نے خل خل سے قسم خدا کی ہو جس کے